اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں وہ ان محمد ان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی کے بندے اور رسول اسی طرح اس نے یہ بھی عقیدہ رکھا وہ ان عیسی عبداللہ و رسول اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں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 اس شخص سے کوئی اچھی بات کہنے والا کوئی شخص نہیں ہے جس نے کہا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اعلان, اعلان, اعلان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے بہرحال تو شہادت کا مطلب صرف یعنی کی زبان سے کہہ دینا کافی ہوگا دل کا بھی اتفاق ہونا چاہیے دل سے اس پر ایمان اور ایقان ہونا چاہیے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 ماکان عل نبی اور لدین امن وستا اور پھر المشرقین و لکان قربا یعنی یہ کسی نبی کے لیے یا مومنوں کے لیے اجائز نہیں کی کافر کے لیے استغفار کریں وہ ماکان استغفار اور ابراہیم اللہ معاہدین وہ آدہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار اپنے ایک وعدہ کے وفا کی ایک شکل تھی کیونکہ جب انہوں نے ان کے باپ نے کہا کہ یا ابراہیم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 ل علم تنت ہی لا <لَأَرْجُمَنَّكَة> اگر اپنے اس حیل سے باز نہ ہوگے تو ہم پتھروں سے مار کر کے تم کو ہلاک کر دیں گے لا ارجمن کا ملیا <مَلِيَة> باپ کی شفقت میں کہا کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ نہ پتھروں کی مار کھاؤ گے بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا سلام علیکم یہی سیوا ہونا چاہیے لدین مرو بل مرو کرام لدین کالو آیت کریمہ کیا ہے آپ لوگوں سے کوئی حافظ بھی نہیں حفظ میرا کمزور ہو تو آپ لوگ مدد کیجیے اللہ دین ادا امرو بلرو کہ راما وہ تب الجل کالو تو یہی سیوا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے ہر کسی کے سامنے اپنی اچھی بات کہہ کہ لیجئے اس کے بعد اگر وہ لوگ نہ مانیں اگر آپ کے خلاف کچھ ریشہ دوانی کریں تو آپ ان سے الجھے نہیں کیونکہ اس میں آدمی پھنس جاتا ہے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 اللہ ان کو بھی جب معلوم ہو گیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں تو ان سے انہوں نے برات ظاہر کر دی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بعد میں اللہ کے حکم سے یا اپنی طرف سے استغفار چھوڑ دیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہاں تھے ہم لوگ کہ بہرحال اس کریمہ کا اعلان ضروری ہے حضرت ابو طالبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی صداقت آپ کی رسالت اور دین کی ودانیت پر یقین رکھتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرحانے بیٹھ کر کے آپ کو کلمے کی تلقین کرنے لگے یا امکھ اللہ الہ اللہ کری متن و اللہ رسلم شریف کی روایت ہے کہ اے چچا میرے چچا آپ لا اللہ کہہ دیجئے یہ کیسا مبارک کلمہ ہے کہ اس کے اس سے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 اسلام کے خلاف مذاہب رہیں گے لیکن اسی میں آپ کا اور ہمارا ایمان ہوگا کون ان سے ان سے براز ظاہر کرتا ہے کون ان سے دوستی کرتا ہے کون ان کے عقائد سے براز ظاہر کرتا ہے الل اعلان ان سے ان اختلاف کرتا ہے شرماتا نہیں ہے یہی ہونا چاہیے بہرحال کیونکہ کلیمے کا اس حدیث میں اس کلمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا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 اللہ کے کلیمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے بطن میں ڈالا وہ کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وز قرفیل کتاب مریم اذن تبدت من الشرقیہ فتح حضرت من دون حجابن فارسلہ الحہ روحنا فتح بشر سویہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل کو حضرت مریم کے پاس بھیجا اور مریم کا قصہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو نظر مان لیا تھا انی نظر تو معافی بتنی محرم فتح ان کا ان تسم العالیم اور الماؤ تھا قالت رب اِن ادا تو ہاں ان تھا حضرت مریم کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہو اور اس بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں جو اس وقت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 حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل مرد کی شکل میں بھیجا اعوذ برحمان اعوذ کا تقیا میں اللہ کی پناہ تم سے چاہتا چاہتی ہوں خدا کرے کہ تم ایک بزرگ آدمی ہو اچھے آدمی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تخوا تہارت والے ہو کیونکہ تنہائی میں ایک آدمی ایک باقرا کنواری لڑکی کے پاس گھسے گا تو ظاہر بات ہے اس کا تصور کیا ہوگا ڈر گئی بہرحال ڈر گئی ہے بشریت کا اور خاص طور پہ عورت ایسی حالت میں ڈر گئی ان کن تقیا میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو قال ان عبد اللہ انی قال انا رسول اور رب کیل غلاما زکیہ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 کہتی ہیں کہ مجھے بچہ کہاں سے آئے گا وہ لم یمسلی بشر اور مجھے زندگی میں کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے وَلَمْ علم اکوبیہ میں اللہ کے فضل سے غلط کار نہیں رہی ہوں تو کیسے کالا کالا رب کے ہو علیہ حرشتہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے ایسے ہی تمہیں دے گا فنف خفی میں روحنا پھر حضرت جبری علیہ السلام نے ان کے اللہ کے کلمے کو کن کلیم کن کو کہتے ہیں ان کی شرمگاہ میں یا پیٹ کی طرف بہرحال اس سے ان کو حمل ہوا فہملت حکم دبدت بیہی مکان پس حمل آیا ڈر گئیں اور زیادہ ڈر رہی آخر قوم مجھ, مجھ کو کیا کہنے لگی بہرحال اللہ تعالی کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتن مریم سے پیدا ہوئے اور ان کا یہ پیدا ہونا ایک خلاف عادت تھا ایک معجزہ تھا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے لیے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 اللہ کی طرف سے یہ روح آئی ہے جیسے کہ دوسری جگہوں میں کلام پاک میں یہاں تک کہ زمین و آسمان کے بارے میں بھی کہا آ گیا کہ اللہ کی طرف سے آئے من ہو اللہ کی طرف سے وسخر وسخر القم معاف اس سماوات وافل ارد جمی ان من ہو اے اللہ کی طرف سے اسی طرح حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے روح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 ایک مسلمان کا ہی ایک مسلمان کا شیوا ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ تمام ادیاان ایک ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ تمام ادیان کا مربع بنا کر کے وہ الادیان کا ایک فکرہ جو ہے یہ خیال جو ہے اس, کو اس کے قائل بہت سے لوگ اس زمانے میں ہیں کہ تمام ادیان میں سے کچھ اس میں سے نکالا جائے کچھ اس سے نکالا جائے ایک دین بنایا جائے اس سے پہلے گرو نانک نے ایسا کیا اور سکھ مذہب نکلا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 رب یا مقلب القروب آدمی کبھی کبھی زندگی بھر عمل کیا کرتا ہے نیک کام کرتا ہے لیکن یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کوئی ایسا کام غلط کر گزرتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے اس کا برعکس زندگی بھر کوئی شخص غلط کار ہوتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے اس کو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 دوسری روایت ہے ان اللہ الہ تغیب داری کا وج اللہ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ یب تغیب داری کا وج اللہ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 اس مقدار میں جس مقدار میں اس کے برے امان ہیں اس مقدار میں جہنم میں داخل کرے پھر اس کے بعد جنت میں داخل کرے وہاں نبی سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب المنی شعین ادر کبھی کبھی اد قر کبھی و ادرو بہی حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی میرے رب المنی شعین ازکروں کا بھی مجھے ایسا ذکر سکھا دیجئے کہ اسے آپ کے اس کے ذریعے سے آپ کو یاد کریں وہ علمنی اوادڑوں کا بھی اور اسی کے ذریعے سے آپ سے دعا کریں کالقل یاموسا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا کو جواب دیا یا الا اللہ لا الہ اللہ کہا کرو کالیہ عرب کلو کا یقول اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا کلمہ یہی رہا ہے لا الہ الا اللہ اس کے بعد جو بھی رسول رہا ہے موسیٰ رسول اللہ عیسی رسول اللہ ابراہیم رسول اللہ تو اس طرح کا کلمہ لیکن لا الہ الا اللہ کسی نبی کے کلمے سے الگ نہیں ہوا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 <تصفح> تو نبھی تو اللہ رب العزت فرماتے کے یا منسا لو ان سماوات سب وہ عام اگر پورے ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو لوگ آباد ہیں جس قسم کی مخلوق آباد ہے وہ لردین سب اور ساتوں زمین اگر رکھ دی جائیں ایک میزان میں ایک پلڑے میں میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کے دو پلڑے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں بلا الہ اللہ فی اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلٹے میں رکھ دیا جائے ما الت بہن الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا بڑا ہے کہ وہ لے, جا لے کر کے بیٹھ جائے گا اور آسمان اور زمین کا وزن اس کے سامنے ہلکا ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسا اسی وجہ سے افضل الکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل افضل ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو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 ہوا وہ ٹہنی کو پکڑا پکڑے تھے ہوا تیزی سے آئی تو ٹہنی کے ساتھ وہ جھولنے لگے ادھر ادھر یعنی اتنے ہلکے تھے بچارے سب لوگ ہنس پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کس چیز پہ ہنس رہے ہو کہتے ہیں, من دقت ساقی ہی ان کی پڈلیوں کی باریکی اور کمزوری کے پر ہم لوگوں کو ہنسی آ گئی کہ ہوا ان کو لے کر کے کھیلنے لگی تو کہتے ہیں ان نلم حکومت اللہ من جبل